ہم بو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ نصیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمدللہ للہ سلا والسلام وسلم من لا نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشَّيْطَانِ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد عطاع الله ومن تبلى فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بجة طائفة منهم غير الذي تقول وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظيم آج کے درس کا آغاز ہم سورة النساء کی آیت نمبر 80 سے کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات آیت نمبر 89 کے حوالے سے بعد میں ذہن میں آئی آپ سن چکے کہ اللہ فرماتے ہیں ما اساب من حسن فمن اللہ و ما اساب کمن سید اطن اے انسان تجھے جو بھی نعمت بھلائی اور خوبی ملتی ہے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے اور جو تکلیف پریشانی حادثہ مصیبت تم پر آتی ہے تو یہ تمہاری بد عملی کے نتیجے میں آتی ہے یہ فرمایا جو نعمت اور راحت ملتی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں اور جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ ہماری بد عملی کے نتیجے میں رات اپنے ہاں درس دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی اور میں نے وہاں کہی بھی کہ آج صورت یہ ہے کہ جو لوگ تعویز گنڈے کے بہت زیادہ پیچھے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور ان میں سے بعض نقلی پیروں اور بناوٹی اور جالی قسم کے تعویذ فروشوں کے پاس جاتے ہیں تو اگر ان کا کام ہو جائے تو کہتے ہیں یہ پیر صاحب بڑے کمال والے ہیں اور اگر کام نہ ہو مصیبت اور پریشانی ہو تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے کام نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسی اللہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے اور کام ہو جائے تو اس کو پیر کا کمال بتاتے ہیں تاویز کا کمال بتاتے ہیں تو کیسی سوچ الٹ ہو گئی کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ تم یہ یقین رکھو کہ جو بھی نعمت اور راحت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف اور پریشانی ہے یہ تمہاری بد عملی کی وجہ سے ہے تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے ایک بات تو یہ ابتدا میں عرض کرنی تھی دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہمارے ساتھی چونکہ انٹرنیٹ پر اس درس کو نشر کرتے ہیں کئی احباب براہ راست ملتے ہیں تو بتاتے ہیں اور بعض فون کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ وہ اس درس کو سن کر پھر آگے درس دیتے ہیں اور بعض جگہ ایسا اہتمام ہو رہا ہے ماشاءاللہ اللہ کہ اکٹھے ہو کر درس سنا جاتا ہے تو الحمدللہ جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور میں اکثر درخواست کرتا بھی رہتا ہوں آج پھر کر رہا ہوں کہ جو ساتھی انٹرنیٹ پر درس قرآن سنتے ہیں وہ اگر اس کا اہتمام فرما لیں کہ درس سنتے وقت قرآن کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ شاء فائدہ زیادہ ہوگا اور ویسے یہ بھی گزارش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ آج کل جو انتہائی پریشان کن حالات ہیں بعض اوقات مایوسی پھیلانے والے حالات ہمارے ملکی حالات سیاسی حالات تو ان حالات میں فہم قرآن کو اور زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ آئم مساجد خطبہ کے رام علمائے کے کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو جائے اور وہ اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے محلوں میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیں دو آدمی بیٹھیں دس آدمی بیٹھے لیکن وہ درس ضرور دیں تو انشاءاللہ یہ درس قرآن نظریات و افکار اور اعمال و اخلاق اور شخصیات میں تبدیلی کا ذریعہ ثابت ہوگا تو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے یہاں الحمدللہ مجمع کافی ہوتا ہے یہاں بھی ہم درس دیتے ہیں اور طبابین میں چونکہ آبادیاں بھی بہت کم ہے وہاں بہت تھوڑے افراد ہوتے ہیں لیکن الحمد وہاں پر بھی ہم نے درس کا سلسلہ شروع کر دیا تو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا مجمع ہو تو تب ہی درس دیا جائے تو اس اہمیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے استاد حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر دامت برکاتہم ہوں جب میں فارغ ہوا اور گاؤں میں گیا اور وہاں میں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا گاؤں کے اندر وہاں تو لچھے دار تقریروں کا رواج ہے اور وہ بھی کوئی کوئی سنتا ہے اور میں قرآن کا درس دیتا تھا کوئی سنتا کو نہیں سنتا کوئی تعریف کرتا کو برا بلا کہتا بہرحال درس دیتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس طریقے سے درس دیتا ہوں تو انہوں نے تاکید فرمائی کہ درس کا آپ التزام فرمائیں اور مداومت کے ساتھ درس دیں پابندی سے درس دیں اس میں نہ کریں فرمایا کہ میں نے یہاں جب گکھڑ میں گجراوالہ میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو میرے درس میں صرف ایک آدمی بیٹھتا تھا ایک آدمی اور میں ایک گھنٹہ درس ایک آدمی بیٹھتا تھا اور میں ایک گھنٹہ درس دیتا تھا آپ اندازہ کیجئے اخلاص یہ ہے کہ انسان مجمع کی کمی بیشی سے متاثر نہ ہو اللہ کا قرآن سنانا ہے وہ سنایا جائے تو بھائی اس وقت حالات انتہائی خراب ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم بند گلی میں داخل ہو چکے اور میری سوچ میں جو خرابی سب سے زیادہ جس جو شاید مجھے زیادہ کھٹکتی ہے اور بعض اوقات دل اس پر ایسا ہو جاتا ہے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا وہ یہ کہ جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اوپر سے نیچے تک اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ جو حالات سے خبر رکھنے والا انسان ہے اور وہ حساس بھی ہو تو وہ تمہیں میں سمجھتا نفسیاتی بیمار بن جائے اتنا جھوٹ سن کر سچ سننا ہی نہیں چاہتے جھوٹ سننا چاہتے ہیں جھوٹ بولنا چاہتے ہیں جھوٹ کو فروغ دینا چاہتے ہیں جھوٹوں کو پسند کرتے ہیں سچوں سے نفرت کرتے ہیں کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو بھائی ان حالات کے اندر قرآن کا نور پھیلانے کی اور زیادہ ضرورت ہے گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر محلوں کے اندر اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مساجد میں بھی درس قرآن نہیں ہوتا ہے علما کو یہ شکوا لوگ بیٹھتے نہیں ارے بھی آپ کام کرو کام شروع تو کرے اللہ پاک ایک چراغ سے دو چراغ جلائیں گے دو سے چار یوں انشاءاللہ اللہ روشنی پھیلتی جائے گی بہرحال یہ میرے دل میں چند باتیں آئیں تو وہ میں نے ابتدا میں عرض کر دی یہ آیت نمبر اسی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں یو تر رسول فقد عطا اللہ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی ویسے بتا چکا لیکن آج ابتدا ہی میں سراہتن یہ عرض کر دوں قرآن کریم کے مضامین مختلف ہیں بھائی جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہیں نماز کا مضمون ہے کہیں زکات کا مضمون ہے کہیں اطاعت رسول کا مضمون ہے کہیں پہلے نبیوں کے پہلی قوموں کے قصے ہیں کہیں قیامت کا ذکر ہے کہیں حساب کتاب کا تذکرہ ہے کہیں جنت کا کہیں دوزخ کا پھر کہیں جہاد کا کہیں امن کی باتیں ہیں کہیں سلام کا مسئلہ بیان کر دیا تو مختلف مضامین قرآن کریم میں چلتے رہتے ہیں تو یہاں جو درس ہوتا ہے یہ کسی ایک موضوع پر درس نہیں ہوتا بلکہ سلسلے وار قرآن کریم کا درس الحمدللہ للہ تقریباً کم و بیش کوئی پانچ سال سے ہو رہا ہے جب تک اللہ توفیق دے گا ہوتا رہے گا اور سننے والوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں بعض بڑے جوشیلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں جہادی باتیں ہونی چاہیے ہر وقت جہاد کا مضمون جو ہے وہ مول صاحب جہاد کا مضمون نہیں بیان کرتے بعض صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے تصوف کی بات نہیں کرتے ہیں خانقاہ کی اہمیت کو بیان نہیں کرتے ہیں بعض تبلیغ کی لائن کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے ان کے دل کے اندر تو مختلف قسم کے لوگ ہیں بھائی تو بھائی ہم تو اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام بغیر کسی ملاوٹ کے سنایا جائے وہ ایک اللہ والے نے کہا غالب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ طلبہ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم حنفی بن جاؤ شافی بن جاؤ مالکی بن جاؤ ہمبلی بن جاؤ کوئی بات نہیں لیکن حدیثوں کو نہ حنفی بنانے کی کوشش کرنا نہ شافی بنانے کی کوشش کرنا نہ مالکی نہ حمبلی بنانے کی کوشش کرنا یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا جو بھی مذہب ہو جو بھی مسلک ہے وہ آپ جانے اور آپ کا مسلک جانے لیکن خدا کے واسطے قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں کہ قرآن کو میں دیوبندی بنا لوں قرآن بریلوی بن جائے اور قرآن دیس بن جائے اور قرآن جو ہے تبلیغی بن جائے اور قرآن صوفی بن جائے تو بھئی قرآن کو قرآن ہی رہنے دے جیسا ہے تو قرآن میں ہم تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں ہم اس کا مسداک نہ بن جائیں کہ ہوئے کس قدر بے توفیق فقیحان حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو بھائی خود بدلنے کی کوشش کریں قرآن کو نہ بدلیں ایک ایک بات کو سنیں ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے ہماری بہتری کے لیے بہتری کے لیے کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے ہمارا دین بھی بن جائے ہماری دنیا بھی بن جائے ہماری آخرت سنور جائے ہماری نسلیں سنور جائیں ہمارے معاشرے ہماری سوسائٹیاں ہمارے ملک سمر جائیں تو کاش اللہ پاک قرآن کی اس روشنی کو نیچے سے اوپر تک ہر جگہ عام فرما دے فوج میں بھی عام ہو جائے پولیس میں بھی عام ہو جائے ہمارے حکمرانوں میں بھی عام ہو جائے حکمرانوں کے محلات میں قرآن اللہ پاک پہنچا دے ان کے دلوں میں قرآن پہنچا دے کسی طریقے سے وہ قرآن کے غلام بن جائیں ہمارے سیاستدانوں میں قرآن عام ہو جائے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنا شروع کر دیں اور مغرب کی سیاست کی بجائے قرآن والی سیاست اختیار کر لیں تو کوئی ایسی صورت بن جائے بھائی تو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس نور کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں جو اللہ پاک ہمیں توفیق دے فرمایا کہ من یوت اب رسول فقت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں میری اطاعت کی اس لیے کہ اللہ کے رسول تو تھے مبلغ آپ تو پیغام پہنچانے والے تھے پیغامبر پیغامبر کس کو کہتے ہیں ہم اردو میں رسول کو کہتے ہیں پیغمبر یعنی پیغامبر پیغام لانے والا پیغام لے جانے والا اللہ کے رسول تو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے تھے اصل پیغام دینے والا تو اللہ ہے تو اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے حدیث میں بھی آیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ من اس فقد اصل جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی فرمانی کی جو دینی معاملات ہیں جن کا مدار وہی پر ہے ان میں رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں جن کا تعلق دنیاوی تجربات کے ساتھ ہے مشاہدات کے ساتھ ہے کیاس اور اجتہاد کے ساتھ ہے تو ان میں اطاعت کرنا واجب نہیں ہے پہلے بھی یہ مضمون بیان ہوتا رہا مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے شہد کے فوائد بیان کیے لیکن اس کے باوجود شہد کا استعمال کرنا کوئی فرض نہیں ہے ڈبلو کلونجی کے فوائد بیان کی ہے لیکن اس کا استعمال کرنا کسی پر واجب نہیں ہے کدو آپ کو بہت پسند تھا لیکن ہم پر کدو کا استعمال کرنا واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کدو نہیں کھائے گا تو وہ حضور کا عاشق نہیں ہے اور جو کھائے گا تو وہ حضور کا بڑا عاشق ہے تو بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں مشاہدات اور تجربات سے تعلق رکھتی ہیں زراعت کے نئے نئے طریقے ہیں صنعت کے نئے نئے طریقے ہیں تو اس میں ہم نئے نئے طریقے اختیار کر سکتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ زراعت اور صنعت کا طریقہ حدیث سے ثابت ہے کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہاں اصولوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ اصولوں کے مطابق ہو صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو وہ سوال کر لیتے اے اللہ کے نبی یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ وہی کی بنا پر ہے یا اپنی اجتہاد اور رائے کی بنا پر اگر اپنا اجتہاد ہوتا تو صحابہ اکرام حضور کی رائے کے ساتھ اپنی رائے بھی پیش کر دیتے اللہ کے نبی اگر اس رائے پر عمل ہو جائے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا اللہ کے نبی نے اپنی رائے کو چھوڑ کر صحابہ کی رائے کو اختیار کر لیا آپ جانتے ہیں غزو خندک حضور نے مشورہ کیا کیسے مقابلہ کیا جائے دس ہزار کا لشکر تھا بعض کہتے ہیں چودہ ہزار کا لشکر تھا مشرقین کا اتنا بڑا لشکر منظم لشکر آج تک مکہ اور مدینہ والوں نے دیکھا نہیں تھا الگ الگ قبیلے تھے ظاہر ہے کہ سارے قبیلوں کی ایک فوج تو نہیں تھی ہر قبیلے کی اپنی ایک فوج اپنا ایک جتھا اپنے چند نوجوانوں کا گھرو لیکن یہاں تو سارے جمع ہو کر آ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی حضور نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ظاہری اسباب و وسائل کو بھی دیکھنا ضروری ہے مقابلہ ہو سکتا ہے دشمن کا یا نہیں ہو سکتا بعض اوقات جو ہر جگہ لوگ آیت پڑھ دیتے ہیں کم من عطن کلیلتن غلبت فی عطن اللہ بہت دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں تو اس عید سے استدلال کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی ٹکرا جاؤ دیکھا جائے گا چڑھ جا بیٹا چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا یعنی ٹکرا جاؤ ایتے پڑھ کر استدلال کرتے ہیں تو دیکھیے حضور مشورہ کر رہے ہیں میں کیا کیا جائے کیسے مقابلہ کیا جائے مختلف رائے آئیں ہے سلمان فارسی رضی ال نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب اتنا بڑا دشمن آ جائے کہ ہم مقابلہ نہ کر سکیں تو ہم شہر کے ارد گرد خندک کھود لیتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے حضور کو یہ رائے پسند آئی یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سلمان فارسی صحیح کہہ رہے ہیں عرب بالکل اس طریقے سے نا تھے جانتے ہی نہیں تھے خندق کا کھودنا اور اس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے ہی نہیں تھے لیکن جب یہ رائے آئی تو حضور نے اس کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ لازم ہے باقی رہے دنیاوی اتوار سے نئے نئے تجربات تو اس میں ہم ایک الگ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں تو فرما کہ من یوتی ار فقد اطاء اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن اور جس نے اطاعت سے اعراض کیا فرما برداری سے منہ پھیرا فما ارسلنا کا علیم حفیظہ تو اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو اطاعت پر مجبور کر دے جس نے اطاعت کرنی ہے کرے اور جس نے اطاعت نہیں کرنی نہ کرے جو اطاعت کرے گا وہ فائدے میں رہے گا اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا ایک حدیث میں فرمایا من فقط رشدہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو ہدایت پا گیا رسول اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صرف اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں کسی اور کو نقصان نہیں دیتا اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں حقیقت یہ ہے کہ جب ہم جب سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا ہماری زندگی میں تلخیاں آ ہماری زندگیاں زندگی میں مشکلات آ گئی مصیبتیں آ گئیں پریشانیاں آ گئیں اور اللہ کی قسم اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں راہتے ہی رہتے ہیں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں آپ شادی غمی اور دوسری رسمیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق کر کے تو دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں؟ ہم نے جب سے ہندوؤں والے طریقے اور کافروں والے طریقے اختیار کیے تو ہماری زندگی میں مشکلات آ گئیں پریشانیاں اور مصیبتیں آ گئیں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں قبول ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قبول ہے ہم اتاد کریں گے فزا برا زوم اندیکا بن ہم غیر الدی تقول لیکن آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اس کے برخلاف مشورہ کرتی ہے جو کچھ کے وہ کہہ چکے تھے سامنے تو کہتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قبول ہے ہم اطاعت کریں گے ہم مسلمان ہیں ہم تو عاشق ہیں کیوں نہیں مانیں گے لیکن فرمایا کہ جب باہر جاتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں پھر کچھ اور مشورے کرتے ہیں آپ کے برخلاف جو آپ سے وعدہ کر چکے تھے اس کے بالکل خلاف چلتے ہیں بلّہ یک تبایو بون اللہ لکھتا جاتا ہے جو کچھ یہ مشورے کرتے ہیں فاز ان آپ ان سے اعراض فرمائے بتبکل اللہ اور اللہ پر توکل فرمائیں اللہ پر توکل فرمائیں ان کے مشورے ان کی تدبیریں ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے بکفا بلّہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے کارساز اللہ ہے کام بنانے والا اللہ ہے تو آپ اللہ پر توکل کریں ان کی سازشوں سے ان کی تدبیروں سے ان کے خفیہ مشوروں اور میٹنگوں سے آپ گھبرا نہ جائیں آگے فرمایا افلا ی تدبرون کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائیوں قرآن میں تدبر کرنا قرآن کا حق ہے قرآن کو سمجھنا قرآن کا حق ہے لوگوں لوگ سمجھتے ہیں اچھا کام ہے قرآن کو سمجھنا اچھا کام ہے جن کو فرصت ہے وہ سمجھ لیں ہمارے پاس تو فرصت ہے نہیں اتنے فارغ نہیں ہم کہ فہم قرآن کے لیے وقت نکالیں یہ مولوی حضرات فارغ ہیں مدرسوں کے طلبہ فارغ ہیں ہم ان کو چندہ دیتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن سمجھ رہے ہیں کافی ہے یہ سوچ بن گئی کہ ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے فہم قرآن کی بالکل اہمیت ختم ہو گئی عام لوگوں کو تو چھوڑیں میں بعض حافظوں کو دیکھتا ہوں قاریوں کو دیکھتا ہوں ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار دیتے ہیں لیکن قرآن کی ایک صورت بھی نہیں سمجھتے اہمیت نہیں ہے قرآن اتنا پختہ یاد ہے ذہن اتنا اچھا ہے پورے قرآن میں غلطی نہیں آتی لیکن ایک آیت کا مفہوم نہیں بتا سکتے اہمیت نہیں ہے اور اللہ کے بندو میں بھی مانتا ہوں کہ بے سمجھے بھی پڑھنا ثواب ہے لیکن یہ تو مت کہو کہ صرف بے سمجھے ہی پڑھنا ثواب ہے آپ نے تو یہ اصول بنا دیا کچھ لوگ تو ایک انتہا پر ہیں وہ کہتے ہیں بے سمجھے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں توتے کی طرف پڑھتے ہو رٹتے ہو کوئی سواب نہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بے سمجھے ہی ثواب ہے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی ایک وقت تو ایسا بھی تھا اس متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر کہ جب پہلے پہل قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا تو بعض لوگوں نے بعض جاہل قسم کے مولویوں نے فتوے لگا دیا کہ قرآن کا ترجمہ کرنا عوام کے لیے یہ کہا جائز ہے یہ کوئی عوام کے سمجھنے کی چیز تھوڑی ہے ارے یہ تو اللہ کے بندوں سوچ تھی عیسائیوں اور یہودیوں کی کہ علم وہی کا علم چھپا چھپا کر رکھا جائے آم نہ کیا جائے چھپا چھپا کر رکھا جائے پردوں میں رکھا جائے علم کو وہ کہتے تھے کہ ہر کسی کے لیے علم نہیں ہے یہ تو مخصوص طبقے کے لیے علم ہے قرآن نے تو علم کو عام کیا عام کیا سب کے لیے عام کر دیا اس میں مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے سب سمجھیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہدایت کے لیے اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل کے لیے سب سمجھے اللہ تو خود کہہ رہے ہیں افلا یت دبرون کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور سورہ محمد میں تو اللہ نے فرمایا افلا یت دبرون ام آلہ کلو بن اکفالوہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے اور اللہ نے فرمایا کتاب انہ علی کا مبارک ان لیبرو آیا یہ مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ اس میں تدبر کریں غور و فکر کریں لیکن بھائی تدبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اہمیت بیان کی قرآن کو سمجھو قرآن میں تدبر کرو اور آپ نے جا کر ترجمہ قرآن پاک دیکھ لیا اور تفسیر دیکھ لی اور اگلے دن بیٹھ کر امام ابو نیفا پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ امام ابو نیفا بھی قرآن نہیں سمجھے میں ہی سمجھا ہوں ہاں امام شافی بھی قرآن نہیں سمجھے آج تک کوئی قرآن سمجھا ہی نہیں ہے میں سمجھاؤں ایک کتاب میرے پاس غالباً یہاں یا دوسرے کسی درس میں ایک ساتھی نے دی ویسے وہ نظریہ تو پہلے بھی بہت لوگوں نے پھیلایا ہے لیکن ابھی یہی سندھ سے وہ کتاب چھپی سلاد اور نماز میں فرق کہا کہ سلاد اور نماز میں فرق ہے قرآن کی آیات دی ہوئی ہیں کہ سلاد اور نماز میں فرق ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ تو مجوسیوں کی ہے اللہ اکبر سلاد تو اور ہی چیز تھی مسلمان تو بھول ہی گیا سلاد کیا ہے یہ نماز جو ہے یہ وہ حکم نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے اقیم السلا نماز قائم کرو یہ وہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو مجوسیوں کی ایجاد کردہ چیز ہے گویا کہ چودہ سو سال سے مسلمان سلاد کا مفہوم ہی نہیں سمجھے آپ چودہ سو سال کو چھوڑے گویا کہ آج کی دنیا میں اگر ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان ہیں تو وہ سلاد کا مفہوم ہی نہیں سمجھے اور آج ایک شخص سمجھا ہے کہ اصل میں سلاد کا مفہوم کیا تھا اصل کیا تھا مسلمان سمجھے ہی نہیں نہ کوئی عالم سمجھا نہ کوئی مفسر سمجھا اور نہ کوئی پروفیسر سمجھا اور نہ کوئی ولی سمجھا اور سمجھا تو آج کا کوئی بگڑا ہوا مسلمان تو بھی تو دبر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ مجت بن کر بیٹھ جائیں وہ المثل تو آپ کو پہلے بھی سنائی چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی پنساری بن کر بیٹھ گیا چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی پنساری بن کر بیٹھ گیا کہتا ہے کہ میں پنساری ہوں دو لفظ آ دو صورتوں کا ترجمہ دیکھ لیا یہ پورے قرآن کا بھی ترجمہ کیا دیکھ لیا جناب متحد بن کے بیٹھ گیا کہتا ہے جو مسئلہ پوچھنا مجھ سے پوچھ لو یہ بھی غلط ہے بھائی افلا یتدبرون القرآن فرمایا کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے یہ چند حق قرآن کے ہمیشہ ذہن میں بٹھا کر رکھیں یہ حق ہیں قرآن کے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا قرآن پر عمل کرنا قرآن کو دوسروں تک پہنچانا یہ قرآن کے حق ہیں حقوق قرآن ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے جتنا ہمارے بس میں ہے ولو کان من عند غیر اللہ لبجدو فیہ اختلافا کسیرا